وہ جو اپنی گھروں سے ناہک نکالی گئے صرف اتن بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دف نہ فرماتا تو ضرور ڈھادی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلسی اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دیں کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے